السلام علیکم و اللہ بابائی صاحب اہل سننا والجماعت میں موجود تمام بھائیوں کو السلام علیکم امید خیریت سے ہوں گے اچھا وہاں پہ بھی آواز آ رہی ہے اور یہاں پہ بھی آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ رضوان بھائی کل آپ نے مشورہ دیا اور اعظم بھائی نے کرنم بھائی کو کہہ دیا تھا تو نہیں نہیں حضرت یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہ تھوڑا سا بس نالکی اپنی بھی ہوتی ہے تو ان شاء اللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ اب یہ بہت اچھا ہے دونوں طرف مائک ہے پالٹاک پر بھی ہے اور یہاں پر بھی ہے بیلیکس پر بھی تو اللہ نے چاہا تو آج سے ہی آغاز ہے انشاءاللہ تعالی آج اصل میں ایک مفتی صاحب تشریف لائے ہوئے تھے غریب خانے پر تو جس وجہ سے مجھے کچھ تاخیر بھی ہو گئی آنے میں وہ بھی ابھی تشریف لے گئے ہیں تو انشاءاللہ شاء اللہ ہم درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں ان شاء اللہ جی ہاں رضوان بھائی بھی فرما رہے ہیں اور میں بھی تمام بھائیوں سے ارض کر رہا ہوں پال پر جو مجھے سن رہے ہیں کہ اب چونکہ میری آئی ڈی بن گئی ہے نا تو اب مجھے معلوم ہے کہ بیلکس پر اس وقت کون کون ہے تو اس وقت دوائی صاحب سننا میں پچیس بھائی ہیں ماشاءاللہ تو چھبیس جس بھائی ہو گئے ماشاء اللہ آپ تمام سے گزارش ہے کہ بیلکس پر بھی اپنا جو ہے آپ لوگ آئی ڈی جو ہے وہ بنائیں اور یہاں پر بھی ڈیلی لائیو دس قرآن اینڈ کوشچن آنسر نہ سننا اس نام سے یہ موجود ہے روم تو اس میں بھی آپ لوگوں کی آئی ڈی ہونی چاہیے بیلکس پر بھی میری آواز آ رہی ہے لو اظہر بھائی کو نہیں آ رہے مدینہ فور فورمی ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ وبارک ون اللہ, اللہ محمد جی کل آیت نمبر بارہ تک درس ہوا تھا ہمارا اور سورہ کا ہم نے آغاز کیا تھا آیت نمبر تیرہ سے ہم درخت کا آغاز کر رہے ہیں الحمد والسلام رب یا رسول اللہ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 سورہ سورہ ستارہ تیرہ میرا پاک پر عذ وبدل ارشاد فرما رہا ہے مخن ونقص علی کا نبا ہم بالحق انہم فتیا ت امنو بربهم و زدناهم ھدا ترجمہ کنظر ایمان ہم ان کا ٹھیک ٹھاک حال تمہیں سنائیں وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی کل ہم نے آپ کے سامنے اصحاب کہف کا واقعہ خلاصے کے طور پر بیان کیا تھا پید روس بادشاہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر جب یہ اصحاب کہف جو کہ مشہور روایات کے مطابق ساک اولیاء تاہم پر مشتمل یہ ایک قافلہ تھا گروہ تھا جماعت تھی تو انہوں نے غار میں پناہ لی اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان پر نیند مسلط کر دی گئی تین سو برس کم و بیش یہ سوتے رہے پھر بید روس کے زمانے میں ان کی نیند کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ دور فرمایا اور یہ جو ہے وہ نیند سے اٹھے اور پھر جو ہے جس طرح یہ مشہور ہوئے اور اس زمانے میں جو ایک فتنہ ایک فرقہ پیدا ہو گیا تھا بیدروس بادشاہ کے زمانے میں جن کا یہ نظریہ تھا کہ مر کر ہم نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا تو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ کاٹ فرمائی تو اس آیت میں رب فرماتا ہے کہ ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت جو ہے وہ بڑھائی فرمایا گیا کہ وہ چند نوجوان تھے جو خود ایمان لے آئے تھے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں میں کسی واسطے کے بغیر ایمان ڈال دیا تھا اور اہل زبان نے کہا ہے کہ فتوت کی بلندی ایمان ہے اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بلائی کو خرچ کرنا اور برائی سے اپنے آپ کو روکنا اور شکایت کو ترک کرنا فطوت یعنی مردانگی ہے و اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں از خود ایمان جو ہے وہ عطا فرما دیا تھا آئت نمبر چودہ میں ارشاد ہوا وا الا کلو از قام فکالو رب نا رب سما وا دل قُلْنَا إِذًا دلا اور ہم نے ان کی ڈھارک بندائی جب کھڑے ہو کر بولے کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے ہم اس کے سوا کسی معبود کو نہ پوجیں گے ایسا ہو تو ہم نے ضرور حد سے گزری ہوئی بات کہی دیکھیے اس سے متعلق جو فرمایا گیا کہ جب وہ کھڑے ہوئے تو مفترین فرماتے ہیں کہ جس وقت وہ کافر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور اس مقام پر ان کے اندر جرت اور ہمت کی ضرورت تھی کیونکہ انہوں نے بادشاہ کے دین کی مخالفت کی تھی اور اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے میں بادشاہ کی حیبت کی پرواہ نہیں کی تھی اور وہ اس شہر کے سرداروں کے بیٹے تھے وہ اس شہر سے نکلے اور اتفاقن ایک جگہ کھڑے ہو کر جمع ہو گئے جو انہا اس نے کہا میں اپنے دل میں یہ بات پاتا ہوں کہ میرا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے باقی جوانوں نے کہا کہ ہم بھی اپنے دلوں میں یہی بات پاتے ہیں پھر وہ سب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا ہمارا رب آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے ہم اس کے سوا اور کسی معبود کی عبادت نہیں کریں گے ورنہ اس وقت ہماری بات حق سے دور ہوگی یعنی اگر ہم نے اللہ تبارک و وطالعہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی تو ہمارا یہ قدم جو ہے وہ ظالمانہ ہوگا تو عرض میں نے کیا کہ اصحاب صحاب کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو راسخ فرما دیا تھا سنا کے آئس نمبر پندرہ ہے میرا رب ارشاد پر بات ہے کدیبا یہ la <تصفيق> جو ہماری قوم ہے اس نے اللہ کے سوا خدا بنا رکھے ہیں کیوں نہیں لاتے ان پر کوئی روشن سند تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے امباہ اکبر عیسائے پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ کون ہے جو اللہ رب العزت پر جو ہے وہ جھوٹ باندھے مسئلہ یہاں بالکل ظاہر ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی جلا جلالہ کے سوا کسی اور کو خدا کہتا ہے شریک کہلاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کا تو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے یعنی اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا کہ خدا کی مخلوق میں سے بھی کسی کو خدا کہہ دیا جائے یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے تو یہ بات انہوں نے ایک دوسرے سے کہی ان کی مراد یہ تھی کہ نوس کے زمانے میں لوگ پتھر سے تراشے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے تھے عیسائد کا معنی بظاہر یہ ہے کہ جب کسی چیز کے ثبوت پر دلیل نہ ہو تو وہ چیز ثابت نہیں ہوتی لیکن اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز پیدا نہیں کی تھی تو اس کے وجود پر کوئی دلیل قائم نہیں تھی حالانکہ اللہ تعالیٰ کا وجود اس وقت بھی تھا اس لیے ان پتھر کے تراشے ہوئے بتوں کے معبود ہونے پر کسی دلیل کے نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ معبود نہ ہوں تو اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے تو جواب یہ ہے کہ سوال کا منشا یہ ہے کہ دکیا نوس کی قوم جو ان بتوں کی عبادت کرتی تھی اس کے صحیح ہونے کی کیا دلیل ہے اور کس دلیل کی وجہ سے ان کو عبادت کا مستحق قرار دیا گیا ہے انہوں نے کس چیز کو پیدا کیا ہے اور جب انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا یعنی بتوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا کسی پر احسان نہیں کیا کسی کو کوئی نعمت نہیں دی تو وہ کس بنا پر شکر کیے جانے اور عبادت کیے جانے کے مستحق ہو گئے اللہ اکبر امید ہے کہ اس آیت کی منشا آپ سمجھ گئے ہوں گے آیت نمبر سولہ ہے میرا رب ارشاد فرماتا ہے اور جب تم ان سے اور جو کچھ وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں سب سے الگ ہو جاؤ تو وہ غار میں پناہ لو تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے سامان بنا دے گا تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم ہو گیا اللہ اکبر کہ غار میں پناہ لو غار سے غار میں پناہ لو علامہ ابن عطیہ نے کہا کہ یہ بات ان کے رئیس نے کہی جن کا نام یملی تھا اور غزنبی نے کہا کہ ان کے رئیس کا نام مکس لیمینیا تھا اور اس نے کہا کہ جب تم نوز کی قوم اور ان کے معبودوں کو ترک کر چکے ہو تو پھر کسی غار میں پناہ لے لو اس سے معلوم ہوا کہ اسحاب پہلے اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے اور جب اللہ نے ان کے دلوں میں حق بات ڈال دی تو انہوں نے بتوں کی عبادت کو ترک کر دیا انہوں نے کہا جب ہم ان کے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کرنے لگے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی غار کو اپنا ٹھکانہ بنا لیں اور اللہ تبارک کا تعالیٰ پر توقل کر کے اس میں قیام کریں اللہ ہم پر اپنی رحمت کو کھول دے گا اور ہمارے لیے آسان معیشت کے اسباب مہیا فرما دے گا تو وہ صاحب ایمان ہو گئے پہلے وہ کسی بھی دین پر ہوں اگر مطلب بلے وہ شرک کی راہ بھی اپنائے ہوئے ہوں لیکن اللہ نے ان کو ایمان عطا کیا وہ ایمان والے ہو گئے اور ان کے نام کی صورت اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی قف سبحان اللہ اور ان کا ذکر قیامت تک کے لیے زندہ و جاوید فرما دیا آئس نمبر سترہ ہے میرا رب ارشاد فرماتا ہے اور اے محبوب تم سورج کو دیکھو گے کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے دہنی طرف بچ جاتا ہے اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا جاتا ہے حالانکہ وہ اس غار کے کھلے میدان میں ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جسے اللہ راہ دے تو وہی راہ پر ہے اور جسے گمراہ کرے تو ہرگز اس کا کوئی نہ پاؤ گے اللہ اکبر اس آیت پاک میں فرمایا گیا ہے اے محبوب تم سورج کو دیکھو گے کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے دہنی طرف بچ جاتا ہے اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کترا جاتا ہے اس سے مراد کیا ہے یعنی ان پر تمام دن سایہ رہتا ہے ان پر تمام دن سایہ رہتا ہے اور طلوع سے عروب تک کسی وقت بھی دوب کی گرمی انہیں نہیں پہنچتی اللہ کی طرف سے سایہ اور فرمایا کہ حالانکہ اس گار کے کھلے میدان میں ہیں یعنی تازہ ہوائیں ان کو پہنچتی ہیں اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اور اللہ جسے چاہے راہ عطا فرمائے جسے چاہے گمراہ کرے دیکھیے اصحاب صاحب کے کہ جسموں کو دوب سے محفوظ رکھنے کی بھی تفصیلیں مفسرین نے بیان فرمائی ہیں اس شاید میں فرمایا اے مخاطب جب سورج نکلتا ہے تو تو دیکھے گا کہ دھوپ ان کے غار کے دائیں طرف جھکی رہتی ہے اس سائز سے یہ مراد نہیں ہے کہ واقع میں کوئی شخص ان کے غار کے پاس کھڑا ہوا تھا اور وہ سورج کے تھرو غروب کے وقت دیکھ رہا تھا کہ دھوپ غار میں داخل ہوتی ہے یا نہیں بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ بال اگر کوئی شخص غار کے پاس کھڑا ہو تو وہ اس طرح دیکھے گا اور اس کی تفصیل میں مفتصرین فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ اس غار کا منہ شمال کی جانب تھا پس جب سورج طلوع ہوتا تو وہ غار کی بائیں جانب ہوتا غروب ہوتا تو بائیں جانب ہوتا تو ظاہر ہے سورج کی دھوپ غار کے اندر نہیں پہنچ سکتی تھی اور خوشگوار اور ٹھنڈی ہوا غار کے اندر پہنچ جاتی تھی اور اس سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک کا وطاعلان اب صحاب کو اس سے محفوظ رکھا تھا کہ ان کے اوپر سورج کی دھوپ پڑے ورنہ ان کے اجسام میں تعفن اور فساد پیدا ہو جاتا اور ان کے جسم گل سڑ جاتے اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورج کو اس سے روک دیا کہ اس کی دھوپ یا غروب کے وقت ان کے جسموں پر پڑے اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ سیل خلاف عادت ہے اور اصحاد کی کرامت ہے اور ظاہر ہے کہ اللہ نے یہ جو فرمایا کہ یہ اللہ کی آیتوں میں سے ہے نشانیوں میں سے ہے تو اگر پہلے کول کے موافق ان پر دھوپ نہیں پڑتی تو پھر اس یہ امر معمول کے موافق اور عادت کے مطابق ہوتا اور اس میں اللہ کی کوئی نشانی نہ ہوتی اور اگر اس آیت کی ہمارے قول کے موافق تفسیر کی جائے تو پھر اس میں اللہ کی عجیب و غریب نشانی اور صحابہ صاحب کی کرامت ہوگی تو یہ بڑی نشانی ہے کہ سورج بھی ان کو سایہ عطا فرماتا چنانچہ آیت نمبر اٹھارہ ہے میرا پاک پروردگار ارشاد فرماتا ہے اور ہم ان کی داہنی بائیں کربتیں بدلتے ہیں اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے غار کی چوکھٹ پر اے سننے والے اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگے اور ان سے ہےبت میں بھر جائے اللہ اکبر کبیرا اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے جو ہے صحاب صاحب کا ذکر تو فرمایا ہی ہے ان کے کتے کا ذکر بھی فرمایا میں اس کی تفصیل میں آتا ہوں لیکن پہلے میں یہ ایک دو باتیں مختصراً عرض کر دوں یہ جو ارشاد فرمایا گیا اور تم انہیں جاگتا سمجھو تب ائی خا تم انہیں جاگتا سمجھو مراد یہ ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہیں اصحب کافی آنکھیں کھلی ہیں اللہ جاگتا سمجھو کی آنکھیں کھلی ہیں فرمایا اور ہم ان کی دہنی بائیں کروٹیں بدلتے ہیں سال میں ایک مرتبہ دسویں محرم کو اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بدلتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے کتے کا ذکر کیا اور فرمایا وکل محمد بل وسیر اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہیں غار کی چوکھٹ پر مراد کیا ہے کہ جب وہ کروٹ لیتے ہیں تو وہ کتا بھی کروٹ بدلتا ہے اور یہی ہے مطلب جو ہے مفسرین نے فرمایا اور مفصرین نے فرمایا کہ جو کوئی ان کلمات وکلب ہوں باس تم ہی بال قرآن کی کے جزء کو لکھ کر اپنے ساتھ رکھے کتے کے زرر سے امن میں رہے انشاءاللہ اللہ کتے جو ہیں وہ نہیں کاٹیں گے کتے کاٹنے والے ہوتے ہیں وہ پاگل کتا ہوتا ہے اس سے اندیشہ ہوتا ہے کہ کاٹے گا تو یہ آیت کا جز اگر کوئی لکھ کر اپنے پاس رکھے تو ان اللہ تعالی ضرور پہنچانے والے کتوں سے جو ہے وہ محفوظ رہے گا اس آیت میں ایکظن کا لفظ ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جمع کا سیگا ہے معنی ہے جاگنے والا بیدار یعنی ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں یا اس وجہ سے کہ وہ کروٹیں بدلتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اصحاب صحف ہر سال دو مرتبہ کروٹیں بدلتے ہیں چھ ماہ ایک جانب اور چھ ماہ دوسری جانب تاکہ زمین ان کا گوشت نہ کھا سکے اور حضرت مجاہد نے فرمایا کہ وہ تین سو سال تک ایک کروٹ پر لیٹے رہے پھر نو سال بعد ان کو دوسری کروٹ پر لٹایا گیا تو قرآن میں کروٹیں تبدیل کرنے کی مدت کو بیان نہیں کیا گیا اور نہ کسی صحیح حدیث میں اس کی مدت اور تعداد کا ذکر ہے البتہ یہ ضرور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملا سے جو ہے وہ کروٹیں ان کی تبدیل کرواتا ہے یعنی فرشتے بھی تبدیل فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعلی کے حکم سے اللہ نے فرمایا کہ ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں قرآن مجید میں الحصید کا لفظ ہے اور اس کے متعلق بزرگوں نے کیا فرمایا حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت سعید بن جبیر حضرت مجاہد بہاف قطابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے کہا کہ اہل حجاز الحسید کہتے ہیں اور اہل نجد القس کہتے ہیں اور اس کا معنی ہے سہری اور اکنیما نے کہا کہ اس کا معنی ہے دروازہ تو اللہ رب العزت نے جو ہے ارشاد فرمایا کہ کتا ان کے غار کی چوکٹ پر بیٹھا اور ظاہر ہے کہ صالحین کی مجلس کے ثمراط ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو عطا فرمائے وہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہوا تو اللہ نے اس کا ذکر اپنے پاک کلام میں کر دیا اس کے بیٹھنے کے انداز کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے اللہ اللہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اصحاب کے وقت اپنے ملک سے چلے تھے ان کا ایک چرواہے کے پاس سے گزر ہوا اس کے ساتھ ان کا کتا تھا چرواہ بھی ان کے دین میں تابع ہو کر ان کے ساتھ چل پڑا صحاب نے کہا وہ ایک کتے کے پاس سے گزرے تو وہ بھونکنے لگا انہوں نے اس کو بگا دیا وہ پھر آ کر بھونکنے لگا انہوں نے اس کو پھر بگا دیا کئی بار ایسا ہوا آخر کتے نے کہا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے میری طرف سے مت کرو میں اللہ کے دوستوں سے محبت کرتا ہوں تم سو جانا میں تمہاری حفاظت کروں گا اکبر اللہ و تو علامہ کرتمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ اس پر غور کرنا چاہیے کہ جب نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ایک کتے کو یہ مرتبہ حاصل ہوا کہ اللہ اپنی کتاب میں اس کا ذکر فرما رہا ہے تو ان مومنین کا کیا مقام ہوگا جو اولیاء اور صالحین سے محبت کرتے ہیں بلکہ اس میں ان مومنین کو تصدی دی گئی ہے جس کے اعمال میں تقسیم ہے اور وہ درجہ کمال تک نہیں پہنچ سکے لیکن وہ نبی پاک علیہ السلام اور آپ کی آل اور صحاب کے محبت رکھتے ہیں کیا بات ہے مدینے کی اللہ اکبر کبیرہ تو بہرحال اس موضوع پر کئی باتیں ہم بیان کر سکتے ہیں بہت ڈیٹیل اس موضوع پر بیان ہو سکتی ہے لیکن اعمال صالح ایمان کے بعد بہت ضروری ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئس نمبر انیس اور بیس میرا رب ارشاد فرماتا ہے وہ کا ذالی کا باس ن کلو روکم ال میمس اہدا مدی نیف گور اجوہ ازک من کم مین ولت بكم ولا ترجمہ کنزل ایمان اور یوں ہی ہم نے ان کو جگایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے احوال پوچھیں ان میں ایک کہنے لگا کہنے والا بولا تم یہاں کتنی دیر رہے کچھ بولے کہ ایک دن رہے یا دن سے کم دوسرے بولے تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے تو اپنے میں ایک کو یہ چاندی لے کر شہر میں بھیجو پھر وہ غور کرے کہ وہاں کون سا کھانا زیادہ ستھرا ہے کہ تمہارے لیے اس میں سے کھانے کو لائے اور چاہیے کہ نرمی کرے اور ہرگز کسی کو تمہاری اطلاع نہ دے انہم انب علیکم یرجموکم او یور فی اویو کم فی ملتی ابادا بے شک اگر وہ تمہیں جان لیں گے تو تمہیں پتھراؤ کریں گے یا اپنے دین میں پھیر لیں گے اور ایسا ہوا تو تمہارا کبھی بلا نہ ہوگا آپ کو چونکہ میں کل کچھ تفصیل سے اصحاب صاحب کا واقعہ بیان کر چکا ہوں تو یہاں پر وہی مطلب معاملہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ جب کئی سو سال نیند مسلط ہونے کے بعد اللہ نے ان کو جگایا تو اب وہ اپنے ایک بھائی کو بھیج رہے ہیں اور مطلب جو ہے تاکہ وہ بازار سے کچھ کھانے کے لیے لے آئے اور مفصل معنی یہی ہے کہ جس طرح اللہ نے ان کو ہدایت کو زیادہ کیا تھا اور ان کے دل مضبوط کیے تھے اور ان کے کانوں پر نیند مسلط کی تھی اور ان کو سلایا تھا اور ان کو بغیر کھلانے پلانے کے زندہ رکھا تھا اور ان کروٹیں مطلب بدلاتے رہے تھے اسی طرح اللہ ان کو اس نیند سے اللہ نے اٹھا دیا جو موت کے थी ताकि تاکہ ایک دوسرے سے سوال کریں اور اس بحث میں कि کہ وہ کتنی دیر سوتے رہے ہیں اگر یہ سوال کیا جائے کہ کیا ان کو اٹھانے سے یہی غرض تھی کہ وہ اس بات میں بحث کریں کہ کتنی مدت تک سوتے رہے تو جواب یہ ہے کہ یہ بریض نہیں کیونکہ جب وہ اپنی مدت قیام پر بحث کریں گے تو ان پر اللہ تبارک و تعالی کی قدرت منکشف ہوگی اور کئی عجیب و غریب امور معلوم ہوں گے ان میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ ہم اس غار میں کتنی دیر ٹھہرے تو ان کے ساتھیوں نے کہا ہم اس میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے تو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ وہ صبح کے وقت غار میں داخل ہوئے تھے اور اللہ نے دن کے آخری حصے میں ان کو اٹھایا تھا اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس میں ایک دن ٹھہرے پھر جب انہوں نے دیکھا کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا ہے تو انہوں نے کہا یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے پھر انہوں نے کہا تمہارا رب ہی خوب جاننے والا ہے کہ تم کتنا عرصہ ٹھہرے سبحان اللہ اور پھر وہ شہر گئے اور شہر جانے کے بعد کھانا خریدنے لگے اور پھر انہوں نے ظاہرہ اپنے زمانے کا تین سو سال پہلے کا سکہ دیا لوگ سمجھے کہ یہ خزانے کے مالک ہیں اس طرح لوگوں کو معلوم چل گیا کہ یہ تو تین سو سال سے یہاں سو رہے ہیں اور اس زمانے میں چونکہ ایک فرقہ بید روز کے قوم میں اس کی رعایا میں پیدا ہو چکا تھا جو کہ زندہ دوبارہ ہونے کا انکار کرتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی جلا جلالہ نے اصحاب قحف کے ذریعے ایسے لوگوں کو ہدایت کا فرمائی اور یہ بہت بڑی دلیل جو ہے وہ ارشاد فرما دی کہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جب پہلے جب وہ معدوم تھے ان کو دوبارہ زندہ کرنے پر ظاہر ہے قابر ہے جب اللہ تعالیٰ ادب سے بندے کو وجود میں لا سکتا ہے تو موت دے کر دوبارہ بھی پیدا فرما سکتا ہے اور یہی دلیل اللہ تعالیٰ نے اصحاب قحف کے ذریعے عطا فرمائی آئس نمبر اکیس ہے میرا رب ارشاد فرماتا ہے أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ أَمْرِهِمْ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا اسی طرح ہم نے الَّذِينَ کی اطلاع کر دی کہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شبہ نہیں جب وہ لوگ ان کے معاملے میں باہم جگڑنے لگے تو بولے ان کے غار پر کوئی عمارت بناؤ ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے وہ بولے جو اس کام میں غالب رہے تھے قسم ہے کہ ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے یعنی جس میں مسلمان نماز پڑھیں اور ان کے قرب سے برکت حاصل کریں تو اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے مزارات کے قریب مسجدیں بنانا اہل ایمان کا قدیم طریقہ ہے اور قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمانا اور اس کو منع نہ فرمانا اس فعل کے درست ہونے کی کمی ترین دلیل ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کے جوار میں برکت حاصل ہوتی ہے اسی لیے الحم اللہ کے مزارات پر لوگ حصول برکت کے لیے جایا کرتے ہیں اور اسی لیے قبروں کی زیارت سنت ہے اور مجب ثواب ہے اب دیکھیے قرآن کریم کی آیت میں قرآن ہی پڑھ رہا ہوں آیت نمبر اکیس کا آخری جزین <تصفح> <قالاللہین> <امرهم> <مفجدہ> وہ بولے جو اس کام میں غالب رہے تھے قسم ہے کہ ہم تو ان پر مسجد بنائیں گے قسم کھا کر انہوں نے یہ کہا اور اللہ نے ان کی قسم کو بھی قرآن میں بیان فرما دیا ان کی مسجد کو بنانے کا بیان بھی اللہ نے قرآن میں فرما دیا اور یہ اللہ تعالی نے اپنے پیاروں کی ادا کو بیان فرما کر اس کو اپنی جو ہے وہ رضامندی کا بھی اظہار فرما دیا اللہ اکبر اگر کسی کو یہ اعتراض ہو کسی کا ذہن یہ بنے کہ یہ کیا مسجدوں کو مزارات کے ساتھ کیوں بنایا جاتا ہے تو اگر وہ مسلمان ہے تو قرآن پڑھے اور اگر کوئی غیر مسلم ہے تو ہمیں اس سے کوئی بات کرنی ہی نہیں ہے اگر مسلمان ہے تو سورہ کہف کی آئت نمبر اکیس کا یہ جلد پڑھ لے کسی کا بھی ترجمہ پڑھ لے اعلی حضرت کا نہیں ترجمہ کوئی کسی کو ہضم ہوتا کسی کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے تو نہ پڑے کسی کا بھی ترجمہ پڑ لے ہر ایک نے یہی ترجمہ کیا ہے لانا تاقز یہ لام لام تاکیب ہے یہاں پر قسم کے لیے کہا جاتا ہے اور لام تاکید تاقید کے لیے آتا ہے انہوں نے خاص طور پر اس بات پر زور دیتے ہوئے یہ کہا قسم کھا کر یہ کہا کہ علیہم مسجدہ مسجدہ مسجد ہے اور مسجد کا ترجمہ مسجد کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے کیا شرف علی تھانوی اس کا کچھ اور ترجمہ کر گیا ہے کیا مسجد کا ترجمہ کسی اور نے مودودی نے کچھ اور کر دیا ہے ایسا ہرگز نہیں اللہ اکبر کبیرا تو اللہ رب العزت کے پیاروں کا ذکر یہاں پر فرما دیا گیا ہے اللہ رب العزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اصاب قحف کے ساتھ رہنے والے کتے کا بیان اس کتے کے بیٹھنے کی ادا کا بیان بھی فرما دیا تو جو اشرف المخلوقات اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہے اللہ اس کو کیا درجہ عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان کو کتنی بلندی عطا فرمائے گا اس بات پر غور حوے کرنا چاہیے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے میرا پاک پروردگار عزوجل ارشاد فرما رہا ہے آئے نمبر باعث ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سو نہ تماری ولا نمبر تفتی ہم نے تلاوت کی ہے آپ کے سامنے اس کا ترجمہ سماج فرمائیے میرا پاک پروردگار اقض وزل ارشاد فرما رہا ہے اب کہیں گے کہ وہ تین ہیں چوتھا ان کا کتا اور کچھ کہیں گے پانچ ہیں چھٹا ان کا کتا بے دیکھے الاؤ تکا یعنی تیر تک بات اور کچھ کہیں گے سات ہیں اور آٹھواں ان کا کتا تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر اتنی ہی بحث جو ظاہر ہو چکی اور ان کے بارے میں کسی کتابی سے کچھ نہ پوچھو اللہ تبارک و بتانا جلا جلالح نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے دیکھیے اس میں کتنی باتیں ہیں جو میرے پاک پروردیکار ازب اجل نے ارشاد فرمائی ہیں ان کی تعداد کے بارے میں یعنی کوئی یہ کہے گا کہ وہ پانچ ہیں چھٹا کتا کوئی کہے گا کہ وہ چھ ہیں اور ساتواں کتا کوئی کہے گا کہ سات ہیں اور مطلب آٹھواں ان کا کتا اللہ اکبر کبیرہ اب یہاں پر دیکھیے میں ایک دو روایتیں آپ کو مزید بیان کر دوں تاکہ یہ بات سند ہو جائے اور جو کچھری آیت میں میں نے ارض کیا تھا کہ لوگوں نے یہ قسم کھائی تھی کہ ہم اساب کہب کے مزارات کے ساتھ مسجدیں بنائیں گے اس پر ایک دو حدیثیں مزید میں پیش کر کے بات کو مزید کامل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ حدیثوں سے ہی بات کامل ہوتی ہے بخاری شریف کی حدیث ہے یہ حدیث مسلم میں بھی ہے نسائی میں بھی ہے اور ان احادیث مبارکہ میں مطلب جو ہے وہ مطلب اللہ تبارک و تعالی جلا جلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں سے متعلق ارشاد فرمایا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی ایک ماہ کی مسافر سے میرا روڈ جاری کر دیا گیا ہے تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور اعلی تہارت بنا دیا گیا ہے پس میری امت میں سے جس شخص نے جہاں بھی نماز کا وقت پایا وہ نماز پڑھ لے اور میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں کیا گیا تھا اور مجھے شفاعت دی گئی اور پہلے نبی ایک خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے اس حدیث سے جو استجلاک ہے نا وہ استجلاد یہ ہے کہ یہ جو فرمایا گیا کہ تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور اعلی طہارت بنا دیا گیا یعنی مٹی میں بھی اللہ نے شفار ری اور مٹی میں بھی اللہ نے تیمم کے ذریعے پاکی حاصل کرنے کی اس امت کو جو ہے وہ خاصیت اطا فرمائی اور پھر ساری زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا میرے آکا علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں بھی میرا امتی نماز پڑھ لے تو نماز اس کی ہو جائے گی تو اس سے یہ معلوم چلا کہ ساری زمین میں کسی بھی جگہ کسی نبی کے مزار کے ساتھ یا کسی ولی کے مزار کے ساتھ یا ویسے ہی کسی جگہ مسجد بنا دی جائے تو وہ مسجد ہو جائے گی بے شرتے کہ قبضہ نہ کیا ہو بچرتے کہ جیسے یہ دیو مندی اور بھابھی اگر راتو رات عمارتیں رات کھڑی کر کے قبضے کر لیتے ہیں قبضے کر کے جو ہے وہ جو ہے وہ وہاں پر اپنے بورڈ نہ لگا دیں تو یہ ناجائز اور حرام طریقہ نہ استعمال کیا جائے تو اللہ کے پاک زمین پر مسجدیں بنانے کی بڑی فضیلت دیکھیے انبیاء کرام علیہ وصلاۃ وسلام کے مزارات کے ساتھ بھی بزرگوں نے لوگوں نے مسجدیں بنائی خود ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما ہیں تشریف فرما ہیں وہاں پر شیخین حضرات بھی ہیں صدیق اکبر بھی ہیں حضرت عمر فاروق بھی ہیں اور مسجد نبوی شریف بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر ظاہر ہے کہ جنت البقیع کے بالکل قریب ہی مسجد نبوی ہے جنت المالیہ کے قریب بھی مسجدیں ہیں اور اصحاب کہف کے مزار کے ساتھ بھی مسجدیں ہیں اور اسی طرح جب فرما دیا گیا کہ تمام روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا تمام روئے زمین میں وہ جگہ بھی ظاہر ہے داخل ہو گئی جو سارہین کے قرب و جوار میں ہے لہذا اس جگہ مسجد بنانا بھی جائز وہاں نماز پڑھنا بھی جائز اگر یہ کہا جائے کہ جن احادیث میں صالحین کے قرب میں مسجد بنانے کی ممانعت ہے ان سے یہ حدیث منسوخ ہوگی تو یہ کہنا صحیح نہیں کیونکہ یہ حدیث نبی پاک علیہ السلام کے فضائل میں ہے اور فضائل منسوخ نہیں ہوتے اور نہ میں تختیص ہوتی ہے اور نہ میں استثناء ہوتا ہے نقص صرف امر اور نہیں میں جاری ہوتا ہے اور جب ان احادیث میں تعارض ہو تو واضح ہو گیا کہ جس حدیث میں میرے آقاصلا و سلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا وہ حدیث ان احادیث کے لیے ناصق ہے جس میں سالمین کے پاس مسجد بنانے کی ممانعت ہے چنانچہ اب آتا ہوں میں آیت نمبر بائیس کیونکہ ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالی جلا جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اب کہیں گے کہ وہ تین ہیں چوتھا ان کا کتا اور کچھ کہیں گے پانچ ہیں چھٹا ان کا کتا دے دیکھے تیر تکا بات اور کچھ کہیں گے سات ہیں اور آٹھواں ان کا کتا تم فرماؤ کل تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر اتنی ہی بحث جو ظاہر ہو چکی اور ان کے بارے میں کسی کتابی سے کچھ نہ پوچھو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ ان کو نہیں جانتے مگر تھوڑے تو معلوم چلا کہ جاننے والے ہیں اللہ تعالی نے علم دیا ہے اپنی مخلوق میں سے اپنے پیاروں کو اپنے پیاروں کو کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبیوں کو رسولوں کو نبی پاک علیہ السلام کے صدقے اللہ نے یہ علم دیا ہے کہ وہ کتنی تعداد والے ہیں کیونکہ فرمایا گیا ہے ماں یا علم اللہ انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے اور اس سے متعلق یہ بات عرض دوں کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی تعالیٰ نے فرمایا کہ میں انہی قلیل میں سے ہوں جن کا آیت میں اس کی سنا فرمایا گیا یعنی میں جانتا ہوں کہ اصحاب کہب کی تعداد کیا ہے تو اب اس سے متعلق جو ہے وہ کئی روایات ہیں اور تعداد کے متعلق جو ہے وہ مطلب بزرگان دین نے ایک فرمایا راجے کو یہی ہے کہ ان کی تعداد ساد تھی جیسا کہ حضرت سیدنا علی المرتضی الرحم اللہ تعالی وضح الکریم نئے فرمایا کہ اسحابے کا حق فاق ہیں اور ان کے نام بھی لیے گئے ہیں اور پھر ان کی تفصیل بھی جو ہے وہ ارشاد فرمائی گئی ہے اللہ تبارک کا تعالی جلد جلال اپنی پاک بارگاہ میں اس درس کو قبول و منظور فرمائے آمین تو یہ آیت نمبر 22 تک درس ہوا ہے انشاءاللہ تبارک کا تعالی آیت نمبر تیئیس سے ہم پھر جمع المبارک کو انشاءاللہ رب العزت جو ہے وہ درس کا آغاز کریں گے بلکہ جمعہ کو نہیں ہفتے کو انشاءاللہ تبارک اللہ تبارکہ کریں گے انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ یہ درس قبول فرمائے عامر وما علینا البلابین